ملا تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اپنے فضل خاصی شناخت فرمائی کہ کل دور دنیا کا پہلا دن تھا اور آپ حضرات میں جو دو کتابیں منتخب کی گئی تھی اس کے حوالے سے اس کتاب کی شرح آپ نے ہمارے علماء کرام رام سے نام فرمائی اس پر ہم اپنے مسائل کے بھی شکر گزار ہیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق حمایت ہم اللہ تعالیٰ سے حضور فرمائے اور ہمارے علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے کیونکہ نشائد وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے اور جو شیڈول ہے اس کے مطابق ساڑھے چار بجے ہمارا یہ پروگرام شروع ہو جانا چاہیے تھا لیکن عمدہ میں لیٹ ہو گیا ہے اسے مزید نہ کیسے ایسے میں شیخ محترم سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے درس اور علم سے ہمیں اور آپ کو مستحق فرمائیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کلاس کلاسور ہمارے شیخ کی خدمات کو اور ان کی شرح کو سماعت فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم نے سب کو توسیع سماعت رائےایا ہمین جراکم اللہ خیر السلام علیکم وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وإخواننا ومن أوصانا وارحمنا جميعا إنك أنت الغفور ورحيم ربنا زدنا علما محترم علماء کرام اور عزیز علم اور دوستو ہم تمام کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ دور درمیا میں مقرر کتاب سچے سلطی بنو کل سے ہم تمام نے پڑھنا شروع کی ہے اور تقریباً نصف کتاب ہم پڑھ چکے ہیں اس کا خلاصہ موضوعات سلفیت کا تعارف سلف لفظ کی شرح سنت کے معنی کی تفصیل اور اہل سنت والجماعت کے مختلف ناموں پر روشنی ڈالی گئی اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مصنف نے اہل سنت والجماعت اور سلفی منہج فکر اور اہل حدیث مقدمہ فکر کی کہ بہت ساری خوبیاں بہت ساری چیزوں پر اچھی ڈالی ہے ان میں سے اب جس باب یا جس چیپٹر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ ہے عقیدے میں سلفی عقیدہ یا منہج کیا ہے یعنی آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ اہم دو چیزوں سے بہتر بنی ہے ایک ہے اعتقاد کا باب عقیدے کا باب اور دوسرا ہے عمل کا باب اسی کی اس کے لیے مختلف اصطلاحات صرف میں استعمال ہوتی ہیں مثلا اسلام ایمان اور احسان تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام اور ایمان جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں کیونکہ اسلام کے بنیادی ارکان پانچ ہیں اور سب کے سب ظاہری ہیں اور یہ ظاہری اعمال ہیں جو اعمال, جو آعمال جوار ہیں اور ایمان کے جو ارکان ہیں ان کا تعلق اعتقاد سے ہے دل سے اور باطن سے ہے تو شریعت جو ہے وہ عقیدہ اور عمل ان دو چیزوں سے مل کے بنی ہے لہذا ایک مسلمان کا منہج عقیدہ اور عمل میں صاف ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے جیسا شریف تو مطلوب ہے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدے کے بارے میں منحج کیا ہے اصلا ان کا منحج عقیدے میں بھی وہی ہے اور احکام میں بھی وہی ہے یہاں کوئی ان کا منہج علیحدہ نہیں ہے اہل سنت والجماعت اور سلفیوں کا اور اہل حدیث کا جو مسلک ہے وہ اصلا ایک ہے اور وہ ایک ہی مسلک اور ایک ہی منہج ہر جگہ فٹ ہے لیکن یہاں پہ تفریح کیوں کی جا رہی ہے عقیدے کی اور غیر عقیدے کی یا پھر صرف عقیدے کا بہن کے جا رہا ہے کیونکہ میدان میں موجود پرانے زمانے سے تاریخ سے لے کے اب تک جتنے بھی سرقے وجود میں آئے ان کے یہاں یہ تناقض پایا گیا ہے انہوں نے احکام میں بھی اپنے منہج الگ رکھا یا کسی نے احکام میں صحیح رکھا اور عقیدے میں الگ رکھا تو اس لیے سب سے بڑا مسئلہ جو آیا وہ عقیدے کے باب میں آیا کیونکہ جیسا کہ میں کل اشارہ کر چکا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں جب منطق اور فلسفہ علم کلام اور فلسفے کا وجود آیا اور اسلامی تاریخ میں جب اس چیز کو منتقل کر کے اس اسلام میں اور مسلمانوں میں متعارف کرایا گیا تو اس چیز نے ڈائریکٹلی جس چیز جس پر اثر ڈالا وہ تھا عقیدہ تو منطقی علوم کا سب سے پہلا اثر عقیدے پہ پڑا اور آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ اتنی اہم چیز ہے کہ جس کا اثر انسان کے ہر ہر سلوک پہ ہوتا ہے اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے عقیدے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو اس نے اپنے دل کے اندر بٹھائی ہوئی ہے اور عقیدے کے وہ بھی اقام ہوتے ہیں اعتقاد کے اور اسلام کے ایمان کے جو اقام ہیں ان, ان تمام ارکان کے اندر سارے مسائل اعتقاد کے منحصر ہیں عقیدے کا لطف بھی مانا ہوتا ہے یہ عقدہ عقیدوں سے ہے کہ کسی چیز کو باندھنا اور مضبوطی سے تھامنا تو دل کے اندر جو چیز انسان باندھ کے رکھتا ہے اللہ کے متعلق رسول کے مطالق کتابوں کے مطالق فرشتوں کے متعلق قیامت کے متعلق تقریر کے متعلق اور اس کے علاوہ جو دنیا کے اندر ان چیزوں کا اثر ہے معاملات میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں ان تمام چیزوں کا تعلق اعتقاد ان تمام چیزوں کو اعتقاد کہا جاتا ہے لغوی طور پر لیکن اصطلاحی طور پر ایمان کے جو ارکان ہیں وہ اعتقاد میں شامل ہیں پھر سلف نے بہت سارے ایسے مسائل کو اعتقاد میں شامل کر دیا جو اصلن اعتقاد میں سے نہیں تھے لیکن اہل بدعت کی طرف سے جب ان میں تقصیر ہوئی اور ان مسائل پر خاص کر ان لوگوں نے جب اس طرح سے اپنا موقف ظاہر کیا جو کتاب و سنت کے خلاف تھا تو اس کو بھی شامل کر دیا گیا اعتقاد کے اندر جیسے کہ آپ جانتے ہیں علماء اکرام کا اس بات پر کافی وہ آپ دیکھتے ہوں گے کتابوں میں عقیدے کی کہ ہم تحوی کہتے ہیں کہ وہ نرمس الخفین تو اب بتائیے کہ جو ہے موضوع پر اور خفین پر مسح کرنا یہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے تو یہ کوئی اعتقاد کا مسئلہ ہے نہیں اصل کیونکہ ارکان ایمان میں نہیں آتا یہ مسئلہ اسی طریقے سے ونارا امام تشیخین اور خلف المحدین العربا اس طرح سے ترتیب کہ اولہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم طرح یہ سب ترتیب کا اعتقاد رکھنا اور بہت سے مسائل ہیں جو اصلا فقی مسائل ہیں اصلم عملیات کے مسائل ہیں لیکن ان کو ایمانیات میں علمیات میں شامل کر دیا گیا ہے تو اہل سنت والجماعت جماعت نے اپنا جو منہج رکھا ہے وہ موحد ہے اصل لیکن عقیدے پر بات اس لیے ہو رہی کیونکہ عقیدے کے اندر زیادہ تر انحراف اعتقاد کا لوگوں میں عقیدے میں پایا گیا ہے ورنہ احکام کے مسائل میں لوگوں نے پھر بھی کسی حد تک انحراف یا اس سے کام نہیں لیا ہے مثلاً آپ دیکھیے کہ عقیدہ کے باب میں اس میں سکھیات کے باب میں کتاب و سنت سے لوگ استدلال کرتے ہیں اور مسائل پر استعمال کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں چاہے حدیث سے ہو یا قرآن سے ہو لیکن جب عقیدہ کی بات آ جاتی تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں عقیدہ کے باب میں حدیث جو ہے اگر خبر احاد ہے تو پھر اس سے کام نہیں چلے گا اب اس میں جو ہے متواتر حدیث چاہیے ان کو اور متواتر کیونکہ ملے گی نہیں اس مسئلے میں لہذا وہ مسئلہ ان کا جو ہے اس پر وہ اپنے مسئلے کو اپنے اعتقاد کو چینج نہیں کریں گے تو اب یہ سب جو کیا گیا ہے وہ دراصل بہت سارے ان وجوہات کی بنا پر کیا گیا ہے جو پہلے سے جن, جن کی بنا پر ان کے اعتقادات قائم ہو گئے تھے تو جب حدیث آئی تو انہوں نے دیکھا حدیث تو ہمارے سارے اعتقاد کو مسق کر دے ختم کر دے گی تو انہوں نے پھر راستہ نکالا چور دروازہ کہ جو ہے نہیں حدیث میں حدیث سے اگر خبر واحد ہے تو پھر عقیدے کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ عقیدہ یقینی چیز ہوتی ہے اور خبر واحد تو یقینی چیز ہے ہی, ہی نہیں اس طرح سے یہ جو تناقض پایا گیا یہ شریعت کے نصوص میں اور ان کی حجیت میں جو کلام کیا گیا اس ان تمام وجوہات کی بنا پہ یہ اعتقاد کی بات خصوصی طور پہ کی جا رہی ورنہ اہل سنت والجماعت کا منہج ایک ہی ہے پوری شریعت کے لیے اب اس میں خصوصی طور پہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے فرمایا کہ عقیدے کے باب میں سلف کے منہج کا خلاصہ ٹھیک ہے خلاصہ یہ ہے نمبر ایک کہ سلف عقیدے کے باب میں مکمل طور پر کتاب و سنت پر ہی اعتماد کرتے ہیں یعنی ہمارا اعتماد پورے طور پر کتاب و سنت پر ہے اسلام کا اصل فردشمہ کتاب و سنف ہی ہے اور نصوص کو یعنی قرآن و حدیث کے الفاظ کو اور نصوص کو صلف صالح کے فہم کی بنیاد پر سمجھتے ہیں یہ بات بہت زیادہ بار آپ کو بتائی جا چکی ہے تو لہذا یہ واضح ہے انشاءاللہ اللہ کہ قرآن کی آیت ہو یا حدیث کے الفاظ ہوں ان کو ہم صلاف صالحین کے فہم کے مطابق ہیں ان لوگوں نے کیسے سمجھا ہے اس کو یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے اور یہ دیکھنا ضروری کیوں ہے یہ والی بات کل بتا دی گئی ہے کہ اگر ہم ان کی فہم کو نہیں سامنے رکھیں گے تو پھر بعد کے لوگوں کی فہم میں اختلاف ہوگا آپس میں تو اس کا فیصلہ کہاں سے ہوگا کس کی فہم کو کس کی فہم پر توقع دی جائے گی یہ والی بات آتی ہے ابن نے دینا رحمہ اللہ نے بارہ اس بات کو کہا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عقل عقل سے ہی اصل ہی اصل جو اعتماد ہوگا وہ عقل پہ ہوگا اور عقل سے ہی اعتقاد کے مسائل کو حل کیا جائے گا اتم سماطے ہیں کہ عقل تو زنو ہادی الحکام المسائل کس عقل پر اعتماد کریں گے کس کی عقل پر کون بندہ ایسا ہے جس کی عقل کو ہم کہیں کہ اس کی عقل کامل ہے لہٰذا اس کی عقل نے جو فیصلہ کر دیا تو وہ جو ہے صحیح ہوگا ورنہ ایک ہی مسئلے کو ایک ہی لفظ کو آپ کسی اور طرح سمجھتے ہیں دوسرا بندہ کسی اور طرح سمجھے گا کیونکہ العقول مختلف ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی عقل اس کو یونیک بنائی ہے ہر بندہ یونیک ہے ہم بظاہر انسان ہونے کی حیثیت سے ہم جنس ہیں اور ہم ایک سے ہیں لیکن حقیقت میں سب مختلف ہیں سب مختلف ہیں ابھی اگر ایک لفظ کسی ایک مسئلے پر یا کسی بھی چیز پر ایک لفظ جملہ بولنے کے لیے کہا جائے ہر بندے سے تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تقریباً اگر ہر بندہ اپنے اعتبار سے بولے گا تو میں سمجھتا ہوں ہر بندے کا لفظ ہر بندے کا انداز الگ ہی ہوگا کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو الگ سوچ دی ہے الگ انداز دیا ہے تو پھر کس کی عقل کس کی عقل پر فوقیت رکھتی ہے کیسے فیصلہ یہ بات نتعمہ رحمہ اللہ نے کہی ہے کہ کس کی عقل سے آپ فیصلہ کریں گے کس کی عقل کی تعویل مانیں گے آپ یا آپ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ بات ید اللہ فوقۂ دلّ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے یا تھا تو یید اللہ فوقۂ میں ید اللہ اللہ کا ہاتھ ایک بندہ کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے یا اللہ کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے یہاں پہ ہاتھ مراد نہیں ہو سکتا اس کی عقل اس بات کو نہیں مانتی دوسرا بندہ کہتا ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے ایک بندے کو دوسرے کو سمجھ آ جاتا کہ ہاں اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا اللہ کا ہاتھ کون سی ایسی چیز ہے جو مانا ہے اللہ کا ہاتھ ہونے سے تو اب دونوں عقلیں ہیں دونوں عقلیں ایک کی عقل کہہ رہی ہاں ہو سکتا ہے دوسرے کہہ رہی نہیں ہو سکتا تو پھر کس کی عقل کو فوقے دی جائے گی کس کی عقل کو راجح قرار دیا جائے گا کس کی عقل کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا یہاں پر بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے لہذا ہمارے پاس ایک مرجر ہونا ضروری ہے جس کی غرض ہم رجور کریں اور وہ مرج ایسا ہو جس پہ جس کے اتھینٹک ہونے پر مہر رہی ہو بھی آج کے زمانے کا کتنا ہی بڑا عالم ہو یا ہر زمانے میں بعد کے زمانوں میں جو گزر گئے یا آنے والے زمانوں میں کتنا ہی بڑا اسکالر آ جائے اسلام کا اور کتنا ہی زیادہ اس کے پاس علم ہو اور صحیح علم ہو لیکن مراد یہ کہ اس پر اس کو مہر نہیں ہے اس کے پاس جبکہ صحابہ اکرام جو اس امت کے پہلے مسلمان پہلے اصحاب ایمان ہیں اور جو صرف صالحین اولین ہیں صحابہ اکرام کی فہم پر مہر لگی ہے کہ یہ فہم صحیح ہے اصل مسئلہ یہاں یہ ہے جس وجہ سے ہم صحابہ کی فہم کو حجت بناتے ہیں اور ضروری ہے مہر کیسے لگی ہے قرآن کے نصوص قرآن کے نصوص ظاہر ہیں اور قرآن کے نصوص نہیں بھی ہوتے اگر اس طرح کے فیم عمل مسلم آمدھی اگر یہ نصوص نہیں بھی ہوتے تب بھی مہر لگی ہوئی ہے کیسے جی جی احسن صح... صحابہ اکرام نے جو کچھ بھی سمجھا وہ اللہ کے نبی سے لیا اور سمجھا اس میں عمل کیا تو اگر ان کا ان کا سمجھنا اور عمل کرنا غلط ہوتا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ اللہ کو تو پتا ہے نا کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اللہ کے نبی کو پتا نہیں ہو سکتا بسا اوقات تو اس کی طرف اللہ کی طرف سے باقاعدہ وہاں پہ اس کی تنبیہ آتی کہ بھائی یہ غلط ہے اور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جس طرح نازل کیا ہے اپنے نبی کو بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اسلام, اسلام نافذ ہو اسلام پہ عمل ہو تو پھر اللہ کے نبی بتلا کچھ رہے اور صحابہ سمجھ کچھ رہے اور عمل کچھ کر رہے ہیں اگر ایسا ہو تو تب تو مسئلہ بہت خراب ہو جائے گا لہذا اگر کوئی تصریح نہ بھی ہوتی قرآن و سنت کے نصوص میں تب بھی صحابہ اکرام کی سمجھ اور عمل وہ اللہ اس کے طرف سے اتھینٹک ہے اس پر مہر لگی ہوئی ہے کیونکہ یہی اللہ نے چاہا تھا کہ ایسے ہی عمل ہو ایسے ہی سمجھا جائے جیسا صحابہ نے سمجھا ٹھیک ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ صحابہ اکرام کی فہم کی طرف رجوع کیا جائے نمبر دو وہ عقیدے کے سلسلے میں سنت صحیحہ کو حجت مانتے ہیں یعنی ہمارے نزدیک سنت یا حدیث میں حجت وہ حدیث اور سنت ہے جو صحیح ہو سندن و متنن سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہو اور متن کے اعتبار سے بھی صحیح ہو ٹھیک ہے اب اگر حدیث صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو پھر وہ مطلقاً حجت ہے بلا کسی روک کو بلا کسی جھجک کے بلا کسی تردد کے بلا کسی قید کے چاہے وہ مسئلہ فکی ہو چاہے وہ مسئلہ اعتقاد کا حجت ہے بلا اس تفریح کے کہ وہ متواتر ہے یا آحات اس کی تفریق نہیں کی جائے گی لہذا حدیث اگر صحیح ہے اب کوئی طے ہو گیا آپ نے حدیث کے صحیح ہونے کی شرط کیوں لگائی جب حدیث ہے تو صحیح اللہ ہے اللہ کے نبی کی حدیث سے لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا آمنو ان فَاسِقٌ کہا کہ اگر فاسق کوئی خبر لے کر کے ایسا بندہ جو فاسق ہے جو بدعمل ہے جھوٹ بول سکتا ہے اس طرح کے جس کے پاس شریعت کا پورا تقوی کے ساتھ اس کا انداز نہیں ہے اس کی زندگی نہیں ہے تو فاسق اگر خبر لے کے آئے تو پھر اس کی بات کو فوراً نہ مانو بلکہ تبیم کرنے کے لیے تحقیق کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ تحقیق کر لو پہلے اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس کی بات کو رد کر دو فاسق کی بات کو کیونکہ فاسق بہ مسلمان تو ہے نا تو ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہو لیکن اس کے فقق کی بنا پہ اس کی بات کو فوراً نہیں لے جائے گا بلکہ تحقیق کی جائے گی تو تحقیق کرنے کا حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے لہذا ہر حدیث کے سلسلے میں ہم تحقیق کرتے ہیں تحقیق کرنا واجب ہے تو اب تحقیق کے بعد جو بات ہمیں صحیح ثابت ہو جائے گی کہ یہ بات یہ حدیث صحیح ہے قابل حجت ہے لہذا اب اس پہ عمل کرنا واجب ہے چاہے وہ مسئلہ اعتقاد کا ہو یا مسئلہ احکام کا ہو یہاں پہ ایک مسئلہ اچھا اس میں خبر واحد کا ذکر آگے آہ, یہ, یہ اسی میں ہے کہ چاہے وہ حدیث خبر واحد ہو یا متبادل ہو تو عقیدے میں اس کو حجت ہوگی اس پہ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں لیکن کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خبر واحد کو عقیدے میں حجت نہیں مانیں گے تو ابھی مسئلہ بڑا تفصیل طلب ہے اور آپ لوگ ان کو پڑھ چکے ہیں الحمد للہ اس میں ایک نقطہ میں یہ بتا دوں علماء یہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے اگر غور کیا جائے تو پوری کی پوری شریعت چاہے وہ اعتقاد سے متعلق ہو یا احکام و مسائل سے پوری شریعت حقیقت میں اعتقاد ہی ہے بعد میں عمل کا مسئلہ آتا ہے یعنی ایمان کے جو ارکان ہیں اللہ پر ایمان لانا یہ اعتقاد ہے لیکن اس کا عمل پھر ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے رسول پر ایمان لانا یہ اعتقاد رکن ہے ایمان کا تو رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر اس رسول کی اتباع کرنا اطاعت کرنا یہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے چیز تو جو چیز عمل ہم جو کر رہے ہوتے عمل سے پہلے ہمارے اندر اعتقاد ہوتا ہے اس مسئلے کا سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے نماز کا بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی یہ بات اعتقاد ہی تو ہے اس کے بعد ہی تو ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے مسئلہ پتا ہی چلا کہ ہر مسئلہ پہلے اعتقاد ہے اس کے بعد میں عمل ہے اس کا اور کچھ مسئلہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اعتقاد کے حد تک رہ جاتی ہیں لہٰذا اگر آپ خبر واحد کو اعتقاد میں حجت نہیں مانتے اور عملیات میں حجت مانتے ہیں تو یہ آپ کا تناقض ہے تناقض کا مطلب آپ خود ہی کے خلاف عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اور یہ جہل ہے اگر وہ لوگ اس کی حقیقت سمجھتے تو شاید یہ بات نہ کہتے لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ انہوں نے اس کو بطور قانون تقنیم کے کیا یا پہلے سے یہ قانون بنایا بلکہ انہوں نے اپنی بدتوں کو بچانے کے لیے ایک راہیں فرار اختیار کی ہے یہ احاد اور متواتر کی تقسیم کر کے ٹھیک ہے نمبر تین وحی سے ثابت شدہ چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں یعنی ہم ہر اس چیز کو تسلیم کریں گے جو وحی الہی سے ثابت ہے اور وحی جو ہے کتاب و سنت دونوں ہیں تو جو مسئلہ جو چیز وحی سے ثابت ہے ہم اسی کو مانیں گے باقی کسی بھی چیز کو وحی کے علاوہ کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں کر سکتے اعتقاد کے بارے میں ٹھیک ہے قیاس جو ہے اعتقاد میں نہیں چلتا قیاس جو ہے وہ مسائل و احکام میں چلتا ہے اور مسائل و احکام میں کیوں چلتا ہے قیاس کیونکہ احکام کے اور عملیات کے مسائل تجدد پذیر ہیں ان کے اندر نیا پن نئے نئے مسائل کا ظہور ہوتا رہتا ہے اس لیے نئے مسائل کا حل قیاس کا ذریعہ حل کیا جاتا ہے اشتہار کا ذریعہ حل کیا جاتا ہے لیکن اعتقاد کے مسائل توقیفی ہیں عقیدے کے مسائل توقیفی ہیں یعنی وہ طے شدہ ہیں ان میں جاتی نہیں ہو سکتی اور جب وہ چیز طے شدہ ہے تو اس کو ویسے ہی ماننا جیسی ہے لہذا اس میں کسی طرح سے عقل کا دخل ہو ہی نہیں سکتا فرمایا عقل سے ان کا رد نہیں کرتے یعنی اگر کوئی مسئلہ وحی سے ثابت ہو جاتا ہے یہی میں نے مثال دی جیسے یاد اللہ فوقۂ اب ید اللہ کی یہ بات آ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو ہے خلاص وہی سے ذکر آ اس کا تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے عقل سے اس کا رد نہیں کرتے عقل سے اس کا رد نہیں کرتے اچھا اور ان امور سے متعلق بحث نہیں بحث میں نہیں پڑتے جن میں عقل کے استعمال کی گنجائش نہیں یعنی جن مسائل اصل اصلا تو اعتقاد کے مسائل میں صرف عقل کی دخول کی گنجائش نہیں ہے سرے سے اور اعتقاد کیا شریعت میں کسی مسئلے میں عقل کے دخول کی گنجائش نہیں ہے عقل کا تدخل اصلا مقبول ہی نہیں ہے آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول کہ اگر دین عقل کے ذریعے لیا جاتا یا طے کیا جاتا تو پھر جو ہے موزے کے اوپر کے بجائے نیچے والا حصے کے مسئلے کے جانا چاہیے تھا تو. تو اب دیکھیں آپ یہ مسئلہ فقہی ہے اور عمل کا مسئلہ کسی بھی مسئلے میں عقل کا دخل قبول نہیں ہے اصلا عقل کا کام مسئلے ثابت کرنا نہیں مسائل کو سمجھنا ہے ان کو ثابت اور رد کرنا نہیں ہے اچھا اب ٹھیک ہے نئے مسائل جو آتے ہیں عملیات کے اعتقاد میں تو کوئی نیا مسئلہ ہے ہی نہیں عملیات اور احکام کے جو نئے مسائل آتے ہیں ان مسائل میں وہ نئے مسئلہ عقل پیدا نہیں کرتی بلکہ نئے مسئلے پر حکم نکالتی ہے قیاس کے ذریعے یہاں پہ عقل کا استعمال ہوتا ہے اور یہ ضروری ہے یہ جائز ہے پرانے شریعت کے بدائے اور قواعد اور اصول کی روشنی میں نئے مسائل کے لئے حکم تلاش کرنا ان کے صحیح یا غلط یا جائز اور ناجائز ہونے کا فیصلہ کرنا جو نئے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں یہاں پہ عقل کا استعمال ہے بقیہ کہیں پر بھی عقل کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے عقیدے کے سلسلے میں کیوں نہیں ہے عقل کی گنجائش کیونکہ عقیدے کے مسائل طے شدہ ہیں توقیفی ہیں اور ان کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ عقیدے کے مسائل غیر ہیں غیبیات ہیں عقیدے کے مسائل غیبیات ہیں غیب کسے کہتے ہیں جو ہماری نظروں سے قائم ہو وہ چیز جو ہماری نظروں سے یا ہمارے حواس سے خمسہ سے دور ہو جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہوں نہ اس کو ہم سن سکتے ہوں نہ محسوس کر سکتے ہوں نہ پکڑ سکتے ہوں تو یہ جو چیزیں ہیں نہ چکھ سکتے ہوں تو یہ چیزیں جو چیزیں ہمارے حواس سے غائب ہوں ان کو غیبیات کہتے ہیں <coughs> اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑا غائب ہے ارکان ایمان میں اللہ پر ایمان یہ اللہ پر اللہ کی ذات سب سے بڑا غائب ہے اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کو سن سکتے ہیں نہ ہی ہم کسی بھی اعتبار سے محسوس کر سکتے ہیں مثلاً نہ اپنے حواص خمسہ سے مجھے نہ اپنی ناک سے سونگ کے نہ اپنی زبان سے چکھ کے نہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے نہ کان سے سن کے نہ آنکھوں سے دیکھ کے دنیا میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے آخرت میں اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں اچھا سب سے بڑا غائب اللہ تعالیٰ ہے فرشتوں پر ایمان فرشتوں کی مخلوق ہماری آنکھوں سے غائب ہے یاد ہے وہ بھی ہمارے لیے غائب ہے رسول کتابوں پر ایمان بلاش بھئی ہے کتاب پر ایمان جو قرآن کریم ہے وہ تو ہمارے لیے غائب نہیں ہے وہ تو مشا... مشاہدہ میں ہے لیکن بخیر کتنی کتابیں آئی تھیں اللہ تعالی نے کی تھی وہ اپنی اپنی قوم میں تو غیر نہیں تھی لیکن ہمارے لیے غائب ہیں اس لیے پتا نہیں کس طرح سے نازک ہوئی تھی اور کیا کیا ان میں مسائل تھے تورا تو انجیل ب... ب... نام گھرچے موجود ہیں لیکن ان کے اندر حقیقت ان کی سب تبدیل ہو چکی ہے انبیاء پر ایمان بلا شبہ انبیاء اپنے زمانے میں غائب نہیں تھے اپنی قوم کے لیے لیکن ہمارے لیے اس اعتبار سے غائب ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ٹھیک ہے اب آ گئی آخرت پر ایمان تو آخرت ہر کسی کے لئے بھی غائب ہے فی الحال جب تک آخرت قائم نہ ہو جائے اور تقدیر پر ایمان یہ اللہ کے پر ایمان کا حصہ ہے کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی افعال اور اللہ کی صفات سے عبارت ہے اللہ کا علم اس کی لکھی ہوئی تقدیر مشیت اور, اس کی اور اس کی پیدا کرنا دنیا کی کوئی چیز بھی جو ہوتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اس کو اللہ نے لکھ رکھا ہے اور اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے اور اللہ ہی کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے یہی اسی کا نام تقدیر ہے تو جو چیز اللہ سے متعلق ہے وہ غائب ہے اللہ نے اس کو کیسے کر کے چاہا اور کس طرح سے لکھا ہوا ہے اور کس طرح سے وہ پیدا کیا اللہ نے اس کو یہ ساری چیزیں غائب ہیں اب غیبیات کے جاننے کا جو اصول ہے فطری اصول وہ یہ ہے کہ غیب ہم کیسے جان سکتے ہیں اس کو عقیدے کو چھوڑ دیجیے فطری دنیا میں آ جائیے کہ فطرت کے مطابق ہم غیب کو کیسے سمجھ سکتے ہیں مان لیجئے اس کمرے کے باہر جو کچھ جو ہے وہ غیب ہے ہمارے لیے اعتبار سے تو غیر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ نسبتی چیز ہے غیب جو ہے نسبتی چیز ہے جو چیز ہمارے لیے غیب ہے ضروری کہ دوسروں کے لیے بھی غیب ہو وہ ان کے لیے مشاہدہ ہے اس کمرے میں جو ہو رہا ہے یہ ہم سب کے لیے مشاہدہ ہے لیکن اس کمرے کے باہر جو لوگ ہیں ان کے لیے غیب ہے کیونکہ وہ نہیں جان رہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کیا تعلیم ہو رہی ہے غیب کے جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے خبر کہ لوگوں تک خبر پہنچائی جائے خبر پہنچانے کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں چاہے آج کے زمانے میں ذرائع بدل گئے آپ ویڈیو کے ذریعے خبر پہنچا دیجئے لائیو یا آپ جو ہے آڈیو کے ذریعے پہنچا دیجئے یا آپ خود جا کے بتائیے مراد یہ ہے کہ غیب کو صرف خبر کے ذریعے جانا جا سکتا ہے یا پھر ہم وہاں جا کر کے خود جا کر کے مشاہدہ کریں اپنی آنکھ سے یہ دو طریقے ہیں غیر کو جاننے کے دنیا کے اعتبار سے اب عقیدے میں آ جائیے اب عقیدے کے مسائل میں خود سے جا کر دیکھنا ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کو لہذا خود خود کے جانے یا مشاہدہ کرنے کی بات تو ختم ہو گئی صرف خبر بچتی ہے وہ خبر ہے وحی اللہ تعالیٰ نے جو خبر دے دی ہمیں وحی کے ذریعے وہی ہمیں معلوم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہم اپنی عقل سے کوئی بندہ اس وقت ہم اپنی عقل سے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمرے کے باہر شہر میں کیا ہو رہا ہے کوئی بھی اپنی عقل سے کسی بھی جگہ کے متعلق کچھ نہیں سوچ سکتا نہ کوئی فیصلہ وہ چاہے کتنا ہی تخمینہ لگا لیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ بات اس کے مطابق ہو جبکہ خبر کے مطابق بالکل صحیح ہوگی اگر خبر سچی ہے لہذا خبر کے مسئلے میں صرف ایک اس چیز کا اعتبار ہوگا کہ اس کا مزدر سچا ہو اور اس کا ذریعہ سچا ہو تو ہم غیب کو اسی طرح جان جائیں گے جیسے کہ وہ واقع ہوا ہے ورنہ ہمارے پاس غیب کو جاننے کا عقل سے تو کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں سر سے ٹھیک ہے نمبر چار وہ علم کلام اور فلسفہ کے چکر میں نہیں پڑھتے ہیں صلف صالحین کا صحابہ کے بعد سے جب سے یہ مسئلہ آیا ان کے متدین کا طبعین تبادرین ان کے متدرین کا ائمہ کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ وہ فلسفہ علم کلام منطق وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑھتے ہیں ان کو نہ انہوں نے سیکھا نہ اس کے سیکھنے کی رغبت دی بلکہ اس سے ڈرایا اس سے ڈرایا کیونکہ یہ عقل کو مشق کر دیتی ہے فضرت کو تبدیل کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو اپنے دین میں اصل جگہ دی اس کے ذریعے سمجھا آپ اس سے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون لوگ حق پر ہیں کون حق پہ نہیں ہے جو لوگ کلتفے اور منطق کو بہت زیادہ پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ دراصل اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ عقلی علوم ہے ان کو اعلی کار بنایا جاتا ہے کتاب و سنت کے نصوص کے خلاف ان کی تعمیل کرنے کے لیے ان کو رد کرنے کے لیے ہمارے اہل حدیث مدارس بر ذخیر کے اہل حدیث مدارس میں بھی منطق پڑھائی جاتی تھی اور فلسفہ پڑھایا جاتا تھا بہت قریب تک اور ابھی بھی کچھ مدارس میں داخل ہیں کتابیں اس کی وجہ کیا تھی مجبوری تھی مجبوری مجبوری کیا جب ایک اہل حدیث طالب علم مدرسے سے فارغ ہو کر عالم دین بن کے جب معاشرے میں جاتا تھا تو ظاہر سی باتیں معاشرے میں جانے کے اور سب سے بڑے مسائل کا جو سامنا ہوتا ہے ہمارے ہاں اختلافی مسائل کا تو مناظروں تک بات پہنچتی ہے اور جب مناظرے ہوتے تھے تو وہ لوگ مخالفین جو ہیں انہی اصطلاحات کے ذریعے پھنساتے تھے لوگوں کو اور ان اصطلاحات کا روب ڈالتے تھے جیسے آج کے زمانے میں انگریزی کا روب ڈالتے ہیں لوگ انگلش بولتے ہیں اپنے لیکچرز میں اور اپنے اس میں اور اس کے بعد جو ہے سائنٹیفک معلومات کا روح ڈالتے ہیں اس طرح سے لوگ جو ہیں رعب ڈالتے تھے منطق اور فلسفے کے الفاظ کا اب اب مناظر میں ایک اہل حدیث عالم کے کو اگر سمجھ میں نہ آئے کہ مثلا یہ لفظ جو بول دیا اس نے یہ منطق کا اور فلسفے کی جو ٹرم استعمال کر لی اب بیچارہ جب پڑھائی نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے سمجھے گا اس چیز کو تو وہ اس بنیاد پہ مناظرہ جیتنے کا اعلان کرتے تھے لوگ یا کم سے کم یہ کہ مناظرے میں فلام اندے کے پاس یہ سمجھ نہیں پایا یا اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کی تنقید ہوتی تھی اور مذاق ہوتی تھی اس طرح سے حالات بنتے تھے اور علماء نے اس بات کو محسوس کیا کہ باطل کو پرد پر کرنے کے لیے باطل کے اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے اس لیے ہمارے ایل ایڈیس مدارس میں ابھی بھی خاص کر جو پرانے طرز کے مدارس ہیں ان میں ابھی بھی منطق اور فلسفے کتابیں داخل ہیں اور وہ صرف اس لیے ہیں کہ اصطلاحات جان جائیں بچے بلکہ اب تو یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ تقریباً مدرسوں سے یہ کتابیں خارج کی جا رہی ہیں کیونکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور بچوں پر مشکل بھی ہوتی ہے تو مراد یہ ہے کہ جبکہ دوسرے لوگوں کے جو مدارس ہیں معتدیا کے جو مدارس ہیں اشاریہ کے جو مدارس ہیں ان میں یہ چیز مطلوب و مقصود ہے یہ پڑھنا پڑھانا ان کے یہاں ابتدار مطلوب ہے اور عقیدے کی کتابیں آپ دیکھ لیجیے گوبند کے مسام تعلیم پہ غور کیجئے کہ عقیدے کی جو کتاب ہے عقیدہ تحرییہ وہاں متن پڑھایا جاتا ہے اس کا اس وقت بعد شرح عقائد نسویہ پڑھائی جاتی ہے یہ کتابیں حالانکہ شرح عقائد نسیہ جو کتاب ہے ماتریدی عقیدے کی کتاب ہے اگر یہ شروع سے پڑھائی جائے تو بھی بچہ معتردی ہی بنے گا لیکن اس کتاب کو شروع سے نہیں پڑھاتے بلکہ شروع میں جو پڑھایا تھا وہ منطق اور فلسفے کتاب پڑھائی جاتی ہے تاکہ بچے کے پاس کچھ اساس علم کی ایسی بنیادی چیزیں ذہن میں راسخ کر دی جائیں جن کی طرف اس کو بعد میں لٹایا جائے یعنی وہ قواعد فاسد عقائد کے فاسد قواعد جو ہیں پہلے دماغ میں ڈال دیے گئے بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی اصول ہیں یہی مرجع ہیں اب جب آگے چل کر کے اشارہ کیا جائے گا تو وہ ان اصول کی طرف رجوع کرے گا اور انہیں سے پھر پہ کرے گا چھوٹا بچہ آپ جانتے ہیں کہ باپ سے جو سنتا ہے وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے اور جب اس کے خلاف جہاں بھی دیکھتا تو حکم فیصلہ لگا دیتا ہے کہ جو ہے یہ غلط ہے ہر کہ باپ کو بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ غلط کر رہی ہیں جو ہے آپ نے بتایا تھا اس کے مطابق تو جو بچہ سیکھتا ہے چاہے آپ غلط بات سکھا دیں اس کو وہ اسی سے فیصلہ کرے گا ہر جگہ اس کے خلاف جسے دیکھے گا اس کو کہہ دیں گے غلط بچے کو نہیں پتا کہ یہ بات ابتدا صحیح ہے کہ نہیں لیکن جو پہلی بار جو سیکھا وہی وہ صحیح ہے اس کے لیے یہی مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ منطق اور فلسفے کے فاسد قواعد کو جو مریض عقلوں نے اور جو مشرکانہ عقلوں نے بنائے تھے ان قواعد کو اصل مان لیا جاتا ہے اور وہی ان کے یہاں مرجع ہیں کتاب کتابوں سنت کے مخصوص مرجع نہیں ہیں لیکن اہل سنت و اور سلف صالحین کے متبدین کے یہاں علم کلام اور فلسفے کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ باطل تعویل کا رد کرتے ہیں نمبر پانچ باطل تعویل کا مطلب کیا ہے یعنی تعویل کا مطلب ہوتا ہے تفسیر تعویل کا اثر میننگ ہوتا ہے تفسیر اس کے دو تین میننگ ہیں ان میں سے ایک میننگ ہے تفسیر ٹھیک ہے تو یہاں باطل کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ وہ تاویل ممنوع ہے جو باطل ہے کیونکہ تاویل کا لفظ تفسیر کے لیے بھی آتا ہے تو اگر ہم یہ کہتے ہیں تاویل کو ہم رد کر دیں گے تو تاویل کا مطلب ہم کو تفسیر ہی نہیں کریں گے سرے سے ایسا یہ موقف نہیں اہل سنو جماعہ کا عقیدے کے باب میں جو عقائد کی جو نصوص ہیں یا مان جو صفات کی جو الفاظ ہیں ید اللہ قوقۂ دین تو ید کی تفسیر تو ہم کرتے ہیں یعنی ید کی تعویل اس معنی میں تو ہم کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے لغت میں ید سے کیا مراد ہوتی ہے لغوی میننگ کیا ہے اس کا یہ تو ہم کرتے ہوئے چائز ہے اس کا معنی ہم سیکھتے ہیں لیکن وہ تعویل جو لفظ کی غلط تعویل ہے جو لفظ کے ظاہری معنی سے ہٹ کر ید کا معنی ہاتھ سمجھ لی دوسری اور اگر ہاتھ سے بھی ہٹ کے آپ اور گہرائی میں جائیں تو یج کا معنی ہے وہ چیز جس کے ذریعے پکڑا جاتا ہو وہ چیز یہ دروازے کا جو کنڈا لگا ہے اس کو بھی ید کر کے عربی ید البا یہ تو اس کی تو انگلیاں نہیں ہے یہ بھی اربی میں ید ہے اب آپ دیکھیں کہ دروازے کا ید اور انسان کا ید مختلف ہیں کیونکہ اسی سے تو پکڑتے ہیں تو وہ چیز جس کے ذریعے پکڑا جائے اس کو ید کہا جاتا ہے بس خلاص یہ میننگ ہے یہ تفسیر ہے ید کی اب اب ید مختلف ہوگا ہر اس چیز کے اعتبار سے جس کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے ید کی نسبت انسان کی طرف کر دی گئی انسان کا ید تو انسان کا ید وہ جس میں پانچ انگلیاں ہوں اور جانوروں میں مختلف جانوروں کے مختلف مخلوقات کے اپنے اپنے جو ید اور آئیڈی اور ہاتھ ہوتے ہیں ہر مخلوق کا ہاتھ اس کے اعتبار سے ہوتا ہے لہذا ہر چیز کا ید اس کے اپنے اعتبار سے ہوگا تو خالق کا ید بھی خالق کے اعتبار سے ہوگا ختم ہو گئی ہے کہ جی نہیں تو اس طرح سے تفصیل تو کی جاتی ہے کہ لیکن تابیلیں باطل نہیں کی جائے گی اب ید کا معنی کوئی گھر نہیں اس سے مراد نعمت ہے احسان ہے یا قوت اور قدرت ہے یہ معنی ظاہری معنی سے ہٹ کے ہے اچھا ظاہری معنی سے ہٹ کے دوسرا معنی بتانا بھی غلط نہیں ہے اگر آپ کے پاس کلام کے اندر دلیل ہے قرینہ ہے اور اس طرح کے عدلہ موجود ہیں جو بتا رہی کہ نہیں یہاں یل سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ نعمت مراد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سلح حدیبیہ کے موقع پر ایک بندے کو گالی دے دی تھی بہت سخت الفاظ غالباً وہ سہیل بن نبی احمد تھے ان کو گالی دیجئے کہ کہا کہ اس بدر اللہ جاؤ لاس جو سنم تھا اس کی شرمگا کو چوم ہو جاتے تھے چوم ہو جاتے تو اس نے کہا کہ لولا ید اللہ کا جب تک اگر جاہلیت میں نے اب سے پہلے تمہارا احسان نہ ہوتا میرے اوپر تمہیں آج تمہیں اس گالی کا جواب دیتا ہے تو لولا یدن علیہ تمہارا ہاتھ نہ ہوتا میرے اوپر اب اس کا مطلب یہ تو کوئی نہیں سمجھے گا کر ہاتھ ہے ان کے ساتھ, اس کے ساتھ میں ہے کوئی نہیں سمجھے گا ہے کہ نہیں اب اس کا میننگ یہاں پہ یہی ہے کہ اب وقت نے احسان کیا تھا ان کے ساتھ تو وہ احسان کی بات اگر تیرا احسان نہیں ہوتا میرے اوپر تو میں آج اس بات کا جواب دیتا لیکن اس احسان کی وجہ سے میں جواب نہیں دے رہا اب آپ دیکھیں یہاں پہ قرینہ اور قیاس مکمل طور پہ عبل سیاق و سب کی عدل اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ یہاں پہ ید سے مراد احسان ہے یہاں پہ ید مراد ہاتھ نہیں ہے کہ ابکر نے ان کو اپنا ہاتھ دے لیا تھا اور وہ ان کے پاس ان کا ہاتھ تھا ٹھیک ہے درمیان میں آ کر وہ جب جب مکالمہ ہوا تھا تو انہوں نے جو ہے اس کو مطلب ڈانٹ دیا تھا اس لیے وہ اب یہ اصل میں یہ گالی کا یہ جو لفظ تھا یہ اس طرح سے اہل عرب میں یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے اس طرح سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مطلب یہ کہا جائے کہ بد زبانی ویسی والی چیز ہے کوئی نئی چیز نہیں تھی ناراضگی میں استعمال ہوتے تھے تو انہوں نے کہہ دیا تھا بیرغف اور کافر کے لیے ایک سخت الفاظ میں جا کر کے جو ہے ڈانٹنا بسا مطلوب بھی ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو جو میدان جنگ میں تکبر کا ایک چال چلنے کو پسند فرمایا کہ تکبر کی چال ہر جگہ تو ناپسند ہے لیکن میدان جنگ میں پسند ہے جب کفار کے سامنے انسان اترا کر کے چلے اور دکھا کر کے چلے تو اس طرح سے کچھ چیزیں بسا وہ ہوتی تو بیرکے فرمائن وہ, وہ تعویل باطل کا رد کرتے ہیں ایسی تاویلیں جن کی کوئی, کوئی دلیلیں نہیں ہیں جو بغیر دلیل کے بغیر قرینے کے ہیں اور باطل تاویل ہیں ان کا رد کرتے ہیں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے یہاں جبکہ عشاعرہ اور ماترودیہ کا مذہب ہی تاویل پر قائم ہے ان کا مذہب اور اصول ہی یہ ہے قانون جس کو امام راضی نے اپنی کتابوں میں سیس التقدیس میں اور مختلف کتابوں میں قانون جس کا نام دیا ہے قانون تعبیل باقاعدہ اس کا نام ہے قانون تعبیل تعبیل کا قانون اور قانون کا جو لفظ ہے نا قانون یہ لفظ کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز قانون جس کو کہہ دیا جائے تو اب اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی یہ ایسی طے شدہ مسلم چیز ہے کہ اس کے اس پر حرف نہیں آ سکتا اس پر اعتراض نہیں آ سکتا تو قانون تعویر مقرر کیا ہے شیخ غزالی شیخ رازی نے ابو عمر رازی راضی خطیب رئی بہت کتابیں ہیں ان کی تو انہوں نے قانون تعویر بتایا ہے وہ میں بتا چکا ہوں مطلب کبھی کہ انہوں نے کہا کہ عقل اور نقل کا جب تحارف ہو جائے تو کیا کیا جائے گا چار وجوہات انہوں نے بتائی تھی اور لاسٹ میں کہا کہ جب کچھ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے اور پھر جب عقل کو نقل پر مقدم کر دیں گے عقل اور نقل کے اعتراض میں تعارض کی صورت میں تو پھر اب عقل کو تو ہم نے لے لیا اور وہی اعتقاد بنا لیں گے جو عقل کہتی ہے لیکن نقل کا کیا کریں گے اس نص بیچارے چارے نص کا کیا کریں گے جو ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو چونکہ نص کی تعظیم ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے تو اس کی اب تعویل کی جائے گی یہ قانون تعمیویل کا نتیجہ ہے اس نس کی تعویل کی جائے گی اور وہ بھی کر جب وہ متوثر ہو اور یقینی ہو اگر احاد ہوگا تو پھر اس کی جو تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آحاد کی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں سر ایسے متوثر اور یعنی ہے کہ قانون اگر اس میں تعویل کی جائے گی اس کی جو قرآن کی آیت ہو قرآن تو متوطر ہے تو قرآن کی آج تو تعیل جی نہیں لیکن حدیث اگر احاد آ جائے تو اس کی ضرورت ہی تعویل لیکن اس کو بطور استحباب کے تعویل کر لی جائے گی تو یہ کام اہل علم کا ہے جو تعویل کریں اور جو لوگ عوام الناس ہیں جو یا وہ طلب علم جو تعویل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے جن کے پاس جن کی اتنا علم نہیں جن کے پاس اتنی عقل نہیں کہ وہ تعویل کر کے صحیح مین نکال سکیں تو ان کا کام ہے کہ تفویض کر دیں اور اس کا علم اللہ کے حوالے کر دیں اسی لیے عشاعرہ اور ماتری میں دو مذہب پائے جاتے ہیں ایک تعویل کا دوسرا تفویض کا علماء کے حق میں تعویل کا مذہب ہے اور عوام الناز کے حق میں تفویض کا مذہب ہے تفویض کے اس کا میننگ ہمیں پتہ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو ماتردیا کہ ہاں جن کو مفوزہ کہا جاتا ہے آیات صفات کو نمبر پہلے نمبر وہ لوگ متشابہات میں شامل کرتے ہیں دیکھا میں نے آپ کس طرح چور دروازے نکالے ہیں کہ آیت صفات جتنی بھی ہیں احاطی سے صفات جس میں اللہ تعالی کے لیے ید کا وج کا اور مختلف چیزوں کا ذکر ہے تو کہا کہ سب سے پہلے یہ متشابہات ہیں ان کا نام متشابہات رکھ دیا گیا ہے اور چونکہ آپ جانتے ہیں اللہ رمایہ کے جو ہے قرآن کے اندر جو ہے آیات محکمات ہیں اور متشابہات ہیں تو جو متشراب ہیں ان کے پیچھے تو جو ہے نے فی تو سامنے کے پیچھے کون پڑتا جس کے دل کے اندر ضیب ہو جس کے دل کے اندر کجربی ہو جس کے دل میں بیماری ہو اب جب ایک اہل حدیث آگے بتائے گا کہ آیت ہے صفت فلا آیت کا مطلب یاد اللہ کا مطلب ہے اللہ کا ہاتھ تو وہ فوراً تم لگا دیں گے تمہارے دل میں مرض ہے کجربی ہے تمہارے دل میں تم اس متشارے آیت کے پیچھے پڑھے ہوئے ہو سمجھے اس طرح سے سب سے پہلے تو انہوں نے تمام احادیث صفات اور آیات صفات کو متشابہ کا نام دے دیا کہ یہ متشابہات اور کہہ دیا کہ جو ہے قرآن دیتی ایسے دلیل آل کی سیاحت سے دلیل عالیہ عمران کی سائز کہ جو ہے ابتداء الفطر ابتلا ابیل وما اللہ جبکہ اس کی طویل تو صرف اللہ ہی جانتا ہے اس کی, اس کی تفسیر اللہ ہی جانتا ہے کہ ان آیات متشابہات کی تفسیر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ تم لوگ ان متشابہ آیات کی تفسیر کرتے ہو جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ متشابہ کے پیچھے تو اسحابے کجربی اور اصحاب زیر پڑتے ہیں تو تم سب سے پہلے کجربی والے ہو اس کے بعد تم کتنی کوشش کر لو تم اس کا مینی سمجھ نہیں سکتے کیونکہ اللہ فرماتا ہے اس کی طرح اسے پلنا ہی جانتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حوالے کر دو اس کا مینی کیا ہے تفویض کی دلیل ہے یہ ان کے یہاں جبکہ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیات یا یہ احادی جن میں صفات کا ذکر ہے یہ متشابہ نہیں ہے ٹھیک بلکہ قرآن کے اندر جو آیات متشابہ ہیں وہ طے شدہ نہیں ہے کہ فلا فلا فلا, فلا آیت متشابہ ہے تشابہ در حقیقت یہ نسبی چیز ہے ایک آیت میرے لیے متشابہ ہو سکتی ہے آپ کے لیے متشابہ نہیں ہو سکتی کیونکہ متشابہ کا مطلب یہ یہاں پہ یہ نہیں کہ جس کا میننگ کسی کو پتا ہی نہیں ہے بلکہ متشابہ کا میننگ یہ ہے کہ وہ آیات ایسی ہیں کہ ایک دوسرے سے متشابہ ہیں اور ان کا میننگ بہت واضح نہیں ہے کہ فوراً سمجھ میں آ جائے اور جو محکم آیات ہیں وہ کلیئر ہیں لا الہ الا اللہ مسلم مطلب وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِخُ بھی بالکل کلیئر ہے اس میں کوئی تشاع نہیں ہے لیکن کچھ آیتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن جو متعین نہیں ہیں جن میں تشابہ پایا جائے اچھا ایک تو چیز یہ ہے کہ آیات صفات یا احادی صفات سرے سے متشابہ نہیں ہیں یہ, یہ نام دینا ان کو متشابہ میں غلط ہے دوسری چیز یہ ہے کہ متشابہ کا علم اللہ تعالی کو ہے یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی راسخین کو اس کا علم ہے کیونکہ اس عائد کے جسلے میں دو جگہ پہ وقف ہیں کہ بمایا الم تعبیر ایک وقف یہاں ہے اور دوسرا وقت دوسری بات قرآن نے یہ کیا ہے کہ بما المط اور راسخون فل علم کہ اس کی تعویل اگر کوئی جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور راسخین فل علم اس کی تعویل جانتے ہیں اور اس کے متعلق ہے عبداللہ بن عباس اللہ عنہ کی مشہور روایتیں یا قول ہے فرماتے ہیں انا من الراسخین فی العلم فرمایا میں ان راسخین میں سے ہوں جو قرآن کی متشاب عیال کی تعبیر جانتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو ہے سلف کا منج یہ ہے سلف کا طریقہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ متشابے کی تعبیر کوئی نہیں جانتا بلکہ ابن حضم نے تو اور دور تک جا کے بات کہہ دی ابن عظم نے فرما دیا کہ جو ہے متشابہ کی تعبیر صرف پہلے راسین نہیں جانتے تو گھر کوئی جانتا ہے بولے کیوں بولے کہ اگر راسخین جانتے ہیں تو ان پہ فرق ہے کہ وہ دوسروں کو بتائیں اور جب وہ دوسروں کو بتا دیں گے تو بھارتیہ جی کو پتا چل گئے یہ اگر راسین کی خصوصی تو کچھ بھی نہیں رہے گی <laughs> <laughs> تو بہرحال یہ استفاد یہ نہیں کہ راسخین اس کو چھپاتے ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ اس کو راسخین ہی جان پاتے ہیں لیکن بعد میں دوسروں کو بتا دیتے ہیں جی آپ کو سوال کر رہے ہیں <تصفيق> <تصفيق> وہ جی <تصفيق> تو بتایا نا کہ یہ متعین ہے ہی نہیں کوئی آئے متعین نہیں ہے بلکہ متشابہ آیات وہ ہیں جن کا مفہوم باریک ہوتا ہے چاہے وہ احکام کی ہی کیوں نہ ہو جو جلدی سمجھ میں نہیں آ پاتی ہے یہ جن کی تفسیر پورے طور پہ نہیں سمجھی جا سکتی ہے تو پھر سقین ان کو رجوع کیا جائے گا وہ بتائیں گا اس سے مراد کیا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے تشاب یہ نسبی چیز ہے مطلب ایک بندے کے سامنے ایک آیت ہے وہ تشابے ہو سکتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو لیکن دوسرے بندے کے لیے کیا ہے وہ ٹھیک ہے تو میں بات چل رہی تھی کہ معترودیا نے تعبیر کا راستہ کھولنے کے لیے بہت سارے قوانین بنائے ہیں بہت سارے چور دروازے کھولے ہیں ان میں سے یہ بھی یہ ہے یہ. ایک تو ایک انہوں نے کہا کہ عقل اور نقل میں تعارض ہو سکتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل اور نقل میں کوئی تعارض نہیں ہوتا ہے یہ باتیں آپ جانتے ہیں پھر دوسری چیز یہ ہے کہ تعویل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان آیتوں کو متشابے کا نام دیا اور کہا کہ متشابے کی تعویل صرف اللہ جان سکتا ہے کوئی نہیں جان سکتا لہذا عوام الناس کا فرض یہ ہے کہ وہ ان آیتوں میں نہ پڑے اب آپ دیکھیں اس کا ایک اور مسئلہ ہے اس کے پیچھے ایک اور مقصد ہے جس طرح سے ان لوگوں نے قرآن کو پڑھنا بلکہ قرآن کا ترجمہ کرنا ہی آرام قرار دے دیا تھا شاہ وڈی اللہ سے ترجمہ کیا تو ان کو لاٹھی لے کے آگے مارنے کے لیے تو قرآن کا ترجمہ کرنا ہی ممرور تھا کیونکہ قرآن کا ترجمہ اگر سامنے آئے گا ایک عام آدمی پڑے گا اس کے تجمے کو تو موٹی موٹی عام سی باتیں کی وہ تو سمجھ انسان ہے ان کی تفسیر میں نہیں جا پائے گا ان کی مراد میں جیسے کل شیخ نے مثال دی کہ اسارے کو سارے قطب فخت ہو تو اب یہاں پہ سارق سے براد کون سا چور ہے اور ہاتھ کتنا کاٹا جائے گا یہ تفسیر میں آتا ہے اب یہ چیز ہر انسان نہیں جان سکتا تو جب ہر لیکن اتنا ادار جائے گا نا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے ہے کہ نہیں تو اب یہ جو مجمل معنی ہے مختصر معنی یہ تو ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے اب آپ ترجمہ ہی نہیں کرنا دیں گے قرآن کا اور قرآن کے ترجمے کو پڑھنے ہی نہیں دیں گے سرے سے تو وہ انسان یہ بیچارا یہ بھی نہیں جان پائے گا سرے سے کہ چوری کرنا منع ہے اور اس چوری پہ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے ہے گے نہیں تو اس وجہ سے اب مسلطہ انہوں نے کیوں بند کیا, کیا؟ ترجمہ پڑھنا کیوں منع کیا اس لیے منع کیا ایک عام آدمی جب یہ آیتوں سے گزرے گا تو وہ مختصر طور پر یہی نہ میننگ سمجھے گا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا تو اللہ کا الگ کا ہاتھ ہے تفسیر میں مت جائیے وہ نہیں جائے گا نہ وہ جانتا ہے تفسیر کو نہ وہ جا سکتا ہے لیکن وہ اتنا ضرور جان جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دقت کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا بخراج اس کا مطلب اللہ کا کا ہاتھ ہے اتنا مختصر میننگ ہر کوئی جانتا ہے اور اس کو سمجھنے میں کسی کو دقت نہیں آئے تو اب جب ان آیتوں کا ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک عام آدمی پڑھے گا تو یہاں پر مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہے یہ سب چیزیں جان جائے گا اور ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ الگ کا ہاتھ نہیں ہے تعبیر کرنا پر اعتقاد ہے تو ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ ان کے اعتقاد پر قرآن سے ضرب پڑے گی جس طرح وہ لوگ جو شرکیات میں مبتلا ہیں ان کے شرکیات پر قرآن سے ڈائریکٹ ضرب پڑتی ہے اچھا ایک طرح ایک عام آدمی کے سامنے جب قرآن کی آیت آئے گی تو وہ خود ہی سمجھ لے گا کہ یہ سب بیکار یہ غلط باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں چاہے وہ شرکیات کی یاد ہو چاہے وہ صفات کی تعمیر کی ہو اس لیے تو ترجمے سے منع کیا لیکن ترجمے سے منع کرنا کب تک چل سکتا تھا آخر کار وہ بھی چیز کبھی نہ کبھی ختم ہو گئی یا اہل عرب جو ہیں ان کے یاد ہو ایک عام آدمی قرآن پڑھ لے تو وہ تو کچھ میننگ سمجھ ہی سکتا ہے تو ان سب کے اس سب کے تناظر میں یہ کیا گیا کہ ان آیات کو متشابے کا نام دیا تاکہ اہل سننا کا کوئی بندہ آ کر کے جب کہے کہ بھائی آپ لوگ اعتبا رکھتے ہو کہ اللہ کا وجہ نہیں ہے اللہ کا ہاتھ نہیں قرآن تو کرائے گا اللہ کا ہاتھ ہے یہ, یہ, یہ, یہ اعتراضات اور یہ مناظرات تو تبلیغی چیز ہیں تو ہونا ہے تو جب لے کر کے وہ جائیں گے تو اب مسئلہ پھنسے گا تو سیدھے بند کر دو راستہ دو کہ یہ متشابہ ہے اور اس کے پیچھے پڑنے والا جو ہے صاحب زین ہے صاحب مرض ہے اور ایسے لوگوں کی مذمت آئی شدت کرنا بات اور تفویز کا مذہب ان کو تھما دو کہ بھئی اس کا اس میں آپ کے لیے ضروری ہے آپ یہ کہہ دو کہ ہم اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اس کا علم کوئی نہیں جانتا نمبر چھ وہ کسی بھی مسئلے سے متعلق تمام نصوص کو جمع کرتے ہیں یہ اہل سنت جماعت کی بہت بڑی خوبی ہے کہ مطلب ایک مسئلہ ہو چاہے وہ عقیدے کا ہو چاہے وہ فقری مسئلہ ہو یہ ضروری ہے کہ اس مسئلے کے تمام نصوص کو پہلے جمع کرو یعنی جتنی آیات سے وہ مسئلہ نکل رہا ہے ساری آیات کو اکٹھا کرو جتنی احادیث میں اس مسئلے کا کہیں نہ کہیں ذکر ہے ان تمام احادیث کو اکٹھا کرو پھر احادیث میں صحیح اور ضعیف کی تفریق کرو اس کے بعد سب رسوز کو اکٹھا کرنے کے بعد جو مسئلے کا کی تفاصیل نکلیں تب جا کر کے اس مسئلے کی حقیقت پر اس طرح سے اعتقاد رکھا جائے گا تاکہ اس مسئلے کی ساری باریکیاں سامنے آ جائیں یہ بہت بڑی خوبی ہے اور اس کے ذریعے بہت سے اشکال ختم ہو جاتے ہیں بہت ساری مسائل کا حل اس سے ہو جاتا ہے آپ دیکھیں فقری مسائل میں نماز کے مسئلہ ہے جیسے مان لیجیے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہر کسی کے پاس دلیل ہے آئندہ کے پاس بھی دلیلیں ہیں بھائی سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی لیکن سوال ہے کہ کیا ہم اپنی مرضی سے دلیلیں لے لیں گے کہ بھائی آپ دیکھیں امام زیلحی کا نام سنا ہوگا آپ نے ہدایا جو کتاب ہے اس کی, اس کی احادیث کی انہوں نے تخریج کی ہے نسب الرایا کے نام سے کتاب کا نسب الرایا فی تخریج احادیث ہدایا انہوں نے کیا کیا ہے اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ احادیث اور نصوص کو بانٹ لیا گیا اپنا اپنا یہ تمہاری یہ ہماری یہی کام ہوا ہے نسب الرایا میں کہ وہ ہدایہ کے اندر مسئلے پر کوئی حدیث آتی ہے اوپر ذکر آتا ہے اگر کسی اس میں مدن مطلب میں تو پھر نیچے وہ تقریب کرتے ہیں اس کی اور اس میں پھر تمام اس, اس کے اطراف جمع کرتے ہیں اس کی تقریب کے مساجے بتاتے ہیں اور پھر اس مسئلے میں اپنی دلیلیں لاتے ہیں کہ ہماری دلیلیں اس مسئلے میں یہ ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں شافعیہ کی دلیلیں کیا ہیں اسی مسئلے میں خلاف ہے بہت تو اب شفافے کی دلیلیں اکٹھی کرتے ہیں کہ فلاں دلیل سے انہوں نے دلیل فلاں حدیث سے فلاں عید سے یعنی گویا قرآن و حدیث کے نصوص کچھ ہمارے ہیں کچھ غیروں کے ہیں یعنی ہمارے یہ آپ کے یہ ہوا ہے اصل میں اس وجہ سے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں اختلاف یہی ہے اگر آپ اس مسئلے کی ساری حدیثوں کو اکٹھا کر لیں ساری گلیزوں کو اکٹھا کر لیں اور سب کو اپنا مان کے چلیں شافعی کی نہ مانیں ہم اور مالکی کی نہ مانیں ان آیات تو حادیث کو بلکہ وہ آپ کی بھی ہیں ختم مسنا ہے کہ نہیں تو اب اس طرح سے جب آپ اگر یہی خوبی ہے اہل سنور جماعت کی کہ وہ ساری زلیلوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر اعتقاد رکھتے ہیں کسی مسئلے کا جبکہ اہل بدر کا طریقہ کیا ہے پہلے سے وہ اپنا اعتقاد بنا لیتے ہیں چاہے وہ عقل کی وجہ سے یا کسی شیخ کے سننے کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی اس کا اعتقاد بن گیا اب اس اعتقاد کو صحیح کرنے کے لیے دلیلیں لاتے ہیں لہٰذا وہ بھی دلیلیں آئیں گی پھر جو اس کے مطابق ہو چاہے وہ صحیح ہو یا دئی ہو آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں کچھ اپنے یہاں کے ماحول میں کچھ کتابیں نکل رہی ہیں دیوبند کی طرف سے پاکستان سے بھی کچھ لوگ لکھ رہے ہیں نماز کے متعلق آئی ہیں کتابیں اور دلیلیں اکٹھی کی ہیں انہوں نے اپنے اپنی نماز کے لیے اور چیلنج کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ ایسا اہل عدیث کا بندہ آئے اور ثابت کر دے کہ جو ہے یہ اس مسئلے میں یہ بھاری سے صحیح نہیں ہے اور اوپر سے قیدی لگا دی کہ مرسل کہہ کر کے ذہی نہ کہنا اور فلح طریقے سے مت کہنا آسار کو یہ مت کہنا کہ یہ آسار ہیں کیونکہ یہ سب ہمارا ہمارے مسلک کے اعتبار سے مرسل حجت ہے لہذا یہ سب کہنے کے بعد اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بچتا اپنے مسلک کی صحیح کرنے کے لیے جہاں سے بھی رتب و یا بس ملا جو کچھ بھی ملائے اکٹھا کر کے رکھ دیا کہ یہ دلیلیں ہیں ہماری یہ حدیثیں ہیں ہی ہماری آپ کی حدیثیں اور ہماری حدیثیں یہ تفریق صحیح نہیں ہے بلکہ ساری حدیثیں ہماری ہیں اور آپ کی بھی ہیں سارے نصوص ہمارے ہیں اور آپ کے بھی لگ سب کو اکٹھا کرو اور ان کے روشنی میں سمجھو یہ ہاں مشاہد خیال یہ حکوموں کے لیے جوانوں کے لیے پانی پانی پی لے تھوڑا سا فریش ہونے کے مسئلے کتنا پہلے ساڑھے سات ہے دو گھنٹہ ہے چلے ہے تو چار گھنٹے کا رپا کر دیتا یہ جائے ہے اس میں آ رہی تک کریں اس کو دیتے ابھی پی جائے, جائے. جائے. جائے. جائے تو تو آتھاً آتھاً